السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلام علیه وعلى اله و علی وعلی آلہ وعلی صحابہ. ومن اهتدى بهديه و استنبه بسنته الیوم الدین و بعد قبل اساتذہ کے درس کا آغاز کریں ایک اعلان سماعت فرما لیجیے اعلان یہ ہے انشاءاللہ اللہ آنے والے جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد سے لے کر کے حج کی ٹریننگ دی جائے گی حج کا کے بارے میں یہاں پر کورس کرایا جائے گا آنے والے جمعہ کو سولہ جون یہ مرد اور خواتین سب کے لیے کورس ہوگا خواتین اوپر رہیں گی اور جو مرد ہیں وہ نیچے مسجد میں بیٹھیں گے اس کے بعد پھر ہفتے سے صرف مرد حضرات کے لیے دعویٰ سنٹر کی کلاس روم نمبر چودہ میں انشاءاللہ ان کے لیے کورس کرایا جائے گا تو آپ جن کو جانتے ہو کہ حج پر جا رہے ہیں آپ ان تک اعلان پہنچا دیں کہ آنے والے جمعہ کو سولہ جون کو انشاءاللہ اللہ اسی مسجد میں اثر کے بعد حج کورس کرایا جائے گا خاص طور سے جو لوگ حج پر جانے والے ہیں ان تمام لوگوں سے مرد ہوں خواتین ان سے شرکت کی درخواست ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عقید واسطیہ کا درس آج یہ آخری درس ہے کیونکہ آنے والے ہفتے میں حج کورس کرایا جائے گا تو پھر ایک دو درس نہیں ہو پائے گا اور انشاءاللہ یہ درس حج کے بعد دوبارہ پھر انشاءاللہ شروع کیا جائے گا انشاءاللہ شاء آج جو ہم اللہ تعالیٰ کی صفت پڑھیں گے وہ رحمت کی صفت ہے بڑی عظیم صفت ہے اللہ رب الرامن کے ناموں میں سے دو نام الرحمٰن اور الرحیم ہے الرحمن نام اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کا کسی بندے کا نام رکھنا جائز نہیں ہے رحیم نام آپ کسی بندے کا رکھ سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ انسان اب کا اضافہ کرے اور عبدالرحیم نام رکھے لیکن رحمن یہ نام اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے رکھنا جائز نہیں ہے قرآن کی کم سے کم یا کم و بیش دو سو آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس صفت کو بیان کیا ہے صفت رحمت یہاں پر کچھ آیتیں مصنف نے بیان کی ہیں ورنہ بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اس عظیم صفت کو بیان کیا گیا ہے دنیا کے لحاظ سے اللہ عبامن کی جو رحمت کی صفت ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک ایسی رحمت ہے جو سب کو شامل ہے چاہے مسلمان ہوں چاہے کافر ہوں نیک ہوں برے ہوں اچھے ہوں اچھے نہ ہوں ہر ایک کو وہ صفت ثابت شامل ہے جیسے اولاد دینا بارش برسانا صحت دینا تندرستی دینا منصب دینا آ, یہ ساری جو صفات ہیں یہ چیزیں ہیں یہ سب کو شامل ہیں یہ صرف مومنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جو غیر مسلم ہیں کافر ہیں اللہ پر ایمان لانے والے ہوں یا نہ لانے والے ہوں سب کو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت شامل ہے اس کو رحمت عامہ کہا جاتا ہے عام رحمت عمومی رحمت سب کے لیے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کسی کو پانی بھی نہ ملے کسی کافر کو پانی کا گھوٹ نہ ملے مال نہ ملے کچھ نہ ملے لیکن اللہ ابرن کی رحمت یہ شامل ہے عام ہے سب کے لیے ہے لہذا اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا نتیجہ سب کو ملتا ہے مومن ہو یا کافر ہو اور دوسری جو صفت ہے جو ہے وہ رحمت خاصہ جو مومنوں کے ساتھ خاص ہے دنیا کے اندر مومنوں کے ساتھ خاص کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے بچاتا ہے اللہ حرب العالمین انہیں نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہیں یہ دنیا کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو توفیق دیتا ہے نیکی کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتا ہے مغفرت کرتا اللہ تعالی تو یہ جو ساری چیزیں مومنوں کے ساتھ خاص ہیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہوگی صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی وہ کا نہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ رحمت کرنے والا ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی اللہ کی صفت رحمت دنیا کے لحاظ سے کافروں کو بھی حاصل ہے لیکن آخرت میں اللہ کی صفت سری مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی اس لیے یہ صفت اگر اللہ تعالیٰ کی آخرت میں کافروں کو بھی شامل ہو جائے تو کوئی کافر جہنم کے اندر نہیں جائے گا لیکن یہ صفت شری مومنوں کے ساتھ ہوگی آخرت کے اندر جی لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت سے مومن غیر مومن سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفت سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے لیکن آخرت میں اللہ ارب العامن کی جو رحمت کی صفت ہے صرف مومنوں کے ساتھ ہوگی غیر مسلموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ نہیں ہوگی اس لیے اللہ رب العالمین نے مشرقوں کے لیے کافروں کے لیے جہنم بنائی ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں کفر کرنے والے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں غیر مومن ہیں یا شرک کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العامین نے جہنم بنائی اللہ رب الامن کو صفت رحمت ہے آخرت میں صرف مومنوں کے ساتھ یہ صفت ہوگی خوا... شامل ہوگی اور غیر مومنوں کو غیر مسلموں کو یہ صفت قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمت اس کے جاننے کا دو فائدہ ہے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اللہ تخلۃ من رحمت اللہ اللہ رماتا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو لہذا جب انسان سے غلطی ہو جائے انسان گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالی کی اس رحمت کی صفت کو یاد کرے کہ اللہ اقبال معاف کرنے والا ہے اللہ کی رحمت عام ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہذا جب انسان سے گناہ ہو جائے انسان اللہ کے دربار میں آئے توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے اس لیے انسان کو کبھی اللہ کی ذات سے مایوس یا اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے یہ اس کے جاننے کا ہم کو فائدہ ہے کہ جب ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحمان ہے مہربان ہے رحم دل ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں آئے گا اور گناہ اگر ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے گا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے نمبر دو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے خوف یعنی انسان اگر سرکش ہے گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے تو ایسے انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مہربان رحم دل ہے اللہ تعالیٰ وہیں غصے والا بھی ہے انتقام لینے والا ہے اللہ رب العالمین نے جہنم بھی بنائی ہے جہان لاہ نے جنت بنائی ہے تو اگر انسان ایسا ہو کہ انسان سرکشی پر سرکشی کرتے جاتا ہے اور انسان گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں مل جائے گی ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں گے اور وہ جہنم سے بچنے والے بچانے والے جو اعمال ہیں ان اعمال کو نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے اللہ نے کتنی قوموں کو دنیا کے اندر برباد کر دیا کتنی امتوں کو برباد کر دیا انہیں عذاب دیا تو اللہ تعالیٰ جہاں مہربان اور رحم دل ہے وہیں اللہ اربامن عذاب بھی دینے والا انتقام بھی لینے والا تو انسان کے اندر صرف ایک صفت کا پہلو نہیں ہونا چاہیے انسان یہ سوچ رہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا کچھ بھی کرو خلاص آج ہی صورتحال ہے بہت سارے مسلمانوں کی اکثر مسلمانوں کی کہتے اللہ معاف کر دینے والا اللہ معاف کر دے گا بس اللہ بہت مہربان بہت رحم در اللہ رب العنہ بہت معاف کرنے والا کچھ بھی کرو اللہ سب معاف کر دے گا نہیں اللہ شرک نہیں معاف کرے گا اللہ کفر اور نفاق نہیں معاف کرے گا چھوٹے گناوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا بڑے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر اللہ کی مشیت اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے چاہے تو نہ معاف کرے لیکن شرک اور کفر کبھی معاف نہیں ہوگا تو اللہ عرب جہاں رحمت والا ہے وہیں اللہ تعالی عذاب والا بھی ہے غیر مغدوب علیہ ملاً ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں کہ اللہ عبامین تو ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ان لوگوں کی راہ مت دکھانا جن پر تیرا غضب نازر ہوا اور جو گمراہ ہو گئے تو اللہ تعالی کا غضب بھی نازر ہوتا ہے اللہ تعالی کا ناک بھی ہوتا ہے اسی اللہ رب الام نے جہنم بنائی ہے تو ہمارے درمیان دونوں چیزیں ہونے چاہیے جب ہمیں ہمارے اندر یہ احساس ہونے لگے کہ بھائی ہم کچھ بھی کریں اللہ معاف کر دے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے اور جب انسان مایوس ہو جائے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو اس کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دینے والا ہے جیسے چڑیا ہوتی ہے اس چڑیا کے دو پر ہوتے ہیں چڑیا ایک پر سے پرواز نہیں کر سکتی ہے ایک پر سے چڑیا اڑ نہیں سکتی اس کے پاس دونوں پر ہوتے ہیں دونوں پروں سے اڑتی ہے وہی حال انسان کی زندگی کا بھی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کے اندر دونوں پہلو ہونا چاہیے جب انسان مایوس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سوچے جب انسان کے اندر ہر دھرمی آ جائے سرکشی آ جائے گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے اور اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا اللّہ تعالیٰ انتخاب بھی لینے والا اگر یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی میں رہتی ہیں تو انسان کی زندگی بڑے سکون کے ساتھ گزرتی ہے بڑی راحت اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے یہ دونوں چیزیں انسان کی زندگی کے اندر ہونی چاہیے تو میں بتا یہ رہا تھا کہ دیکھیے اس صفت کے جاننے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو مایوسی انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے کیونکہ مایوسی کفر رہی ہے یہ لہذا انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ اللہ تعالی کی رحمت ہمیں قیامت کے دن حاصل ہوگی لیکن صرف امید کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اللہ کی رحمت کے ملنے والے جو راستے ہیں ان راستوں پر نہیں چلے گا یا ان راستوں کو نہیں اپنائے گا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے رحمان ہے رحمدل ہے اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے تو ہمیں بھی بندوں کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے ارحم من و الارض ارہم کو منفی سما زمین والوں پر تم رحم کرو اور سوالہ تمہارے اوپر رحم کرے گا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم بھی رحمت کا برتاؤ کریں لوگوں کے ساتھ آپ کے ماتحت لوگ ہیں کام کرنے والے ان کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کیجیے ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیجیے مہربانی کا برتاؤ کیجیے اگر آپ کریں گے تو اللہ ابامن قیامت کے دن آپ کے ساتھ بھی رحمت کا برتاؤ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے کہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا مہربانی کا شفقت کا محبت کا مودت کا برتاؤ کریں اور سلوک کریں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا سلوک کرے تو جن پر اللہ نے میں اختیار دیا ہے جو ہمارے ماتحت کے لوگ ہیں چاہے ہماری اولاد ہوں ہمارے بچے ہوں ہماری بیویاں ہوں یا اگر ہم فورمین ہیں ذمہ دار ہیں کسی پوسٹ پر ہیں اور ہمارے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کو صفقت اور رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے ہم اللہ تعالی جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ یہ برتاؤ کرے رحمت کا معاملہ کرے ایسے ہمیں بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرنا چاہیے تو یہ اللّہ ابامن کی صفت رحمت ہے جو بہت عظیم صفت ہے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اس صفت کو بیان کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ان اللہ حقتِ ان دوف اوقار سے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے اوپر اپنے بارے میں لکھ رکھا ہے کیا ان نہ رحمتی سبقت غضبی میر رحمت میرے غضب کو غالب آ گئی ہے یعنی رحمت کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی اللہ کی غذب کی صفت پر غالب ہے یعنی رحمت کی صفت عام ہے زیادہ ہے جی ہاں اسی دنیا میں دیکھیے کافر اور مسلمان سب اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں جی ہاں سب فائدہ اٹھاتے ہیں تو اللہن کی جو رحمت ہے اس کے غضب پر غالب ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی کرے اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دے گا ایسا بھی نہیں ہے اللہن شیر کرنے والے کو کافر کو منافق کو کبھی معاف نہیں کرے گا اگر وہ بغیر توبے کے مر گئے تو ہاں اگر توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو اللہ ابامین کی جو صفت رحمت ہے بڑی عظیم صفت ہے یہاں پر مصنف نے کچھ آیتیں بیان کی ہیں کچھ آیتیں آج پڑھتے ہیں انشاءاللہ کچھ آیتیں اس کے بعد ہم آپ کے سامنے اگلے درس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی آیت جو مصنف نے بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ نمل کی آیت نمبر تیس کا ایک حصہ ہے ان من بن سلیمان و اِنحو بسم اللہ الرحمن الرحیم سور نمل میں اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بیان کیا ہے جو انہوں نے ملک س کے پاس لکھا تھا اور اس خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے انہوں نے کیا تھا کہ سلیمان کی طرف سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صبح مسلمان نہیں تھی کافر تھی لیکن آپ نے بسم اللہ الرحمٰم کے ذریعے سے خط کی شروعات کی تھی کسی نے سلیمان علیہ السلاۃ السلام نے جی انہوں نے یہ خط لکھا تھا ملک صبح کے پاس اس سے معلوم ہوتا کہ آپ کسی غیر مسلم کے پاس بھی اگر خط لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمٰن رحیم کے ذریعے سے آپ لکھ سکتے ہیں کوئی حرض کی بات نہیں وہ کافر تھی ہمارے بھی نے بادشاہوں کے پاس خطوط لکھے خط کی شروعات میں بسم اللہ رحمانہ میں آپ نے استعمال کیا آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بسم اللہ رحمانہ میں نہیں لکھتے ہیں. حتّیٰ کہ کسی مسلمان بھائی کے پاس بھی خط لکھتے ہیں تو سات سو چھیاسی لکھتے ہیں بسم اللہ رحمانہ ہی لکھتے ہیں بلکہ ایک پہچان بن گئی مسلمان کی اگر اس کے دروازے پر سات سو لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان نیچے نائنٹی ٹو یہ بانوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے 786 سو اللہ الرحمن الرحیم کا نمبر ہے یہ سب کرنا حرام ہے جیسے قرآن کی توہین ہے یہ قرآن کے الفاظ کے حروف کے نمبرات نکالنا آیتوں کے نمبر نکالنا یہ قرآن کریم کی توہین ہے یہ پہچان بنی ہوئی 786 مسلمان کی جی ہاں یہ پہچان بن گئی علامت دکان پر لکھا ہوا ہے مسلمان کی دکان ہے یہ حالانکہ 786 کسی کا بھی نمبر نہیں کر سکتا ہے کسی کا بھی نمبر نہیں کر سکتا ہمارے ایک ساتھی شیخ انسار زبیر محمدی انہوں نے کتاب لکھی بسم اللہ کے فضائل اس کتاب کے اندر انہوں نے بات بیان کی ہے اور بہت سارے ایسے سات بہت ساری چیزوں کا نمبر نکالا ہے جو غیر مسلموں کے معبود ہیں غیر مسلموں کے ان کا بھی سات نکلتا ہے نمبر جی ہاں تو سات کے اندر کوئی برکت نہیں ہے سات کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو کسی کا بھی نمبر نکل سکتا ہے جس کا بھی چاہیں گے نکال دیں گے نمبر زیادہ اس کے اندر فائدہ نہیں ہے قرآن کے الفاظ میں معجوزہ ہے قرآن کے الفاظ کے اندر فائدہ اور برکت ہے جی ہاں تو قرآن کی آیتیں ہمیں پڑھنا چاہیے یعنی کہ آپ قرآن پڑھنا شروع کریں بسم اللہ نہ پڑھیں سات سو چھیاسی الحمد رب العالمین پڑھنا شروع کر دیں الحمدللہ رب العالمین کا بھی نمبر نکال لیں اس کو بھی نہ پڑھیں اور وہی نمبر آپ پڑھ دیں سورہ فاتحہ کا نمبر کتنا جانتے دس ہزار ایک سو نواسی اف جد حود ہتی کے لحاظ سے لوگوں نے نمبر نکالا اف جد حود ہتی خلید کا ایک نمبر باغ کا دو جیم کا تین دال کا چار دس تک پہنچے گا پھر بیس تیس ہو جائے گا سو پہنچے گا دو سو تین سو چار سو ہو جائے گا اسے سب سے آخری جو لفظ ہے غین اس کا ایک ہزار نمبر ہوتا ہے یہ بعد میں لوگوں نے بنایا جب فلسفہ کا ترجمہ کیا گیا یونان کا عربی زبان کے اندر تو اس وقت یہ ساری چیزیں آئی یہ بنو اپاسیہ کے زمانے میں تو اس وقت جو ہے یہ بھی سب نمبرات نکالنا لوگوں نے شروع کر دیا تو اس طریقے سے نمبر نکالا جاتا ہے اب آپ نمبر نکال سکتے ہیں جی ہاں عالف کا ایک نمبر ہے ابجد باقاد دو نمبر نمبر نمبر ہے ہے جی ہے اس کا تین نمبر ہے. چار نمبر ہے. ابجد حوز ہاکا پانچ نمبر واقع چھ نمبر اور زاکا سات نمبر اب اب جد حود ہتی ہاکا آٹھ نمبر تو کا نو نمبر یا کا دس نمبر اب اس کے بعد دس کے پھر جو ہے بیس ہو جائے گا سیدھے جب سب پہنچ جائے گا تو اس کے بعد پھر ایک ہزار جو ہے سب کا سو سو نمبر ہو جائے گا غین سب سے آخری لفظ ہے اس کا ایک ہزار ہو جائے گا تو جس کا بھی نام ہوگا آپ اس کے لحاظ سے نمبر نکال سکتے ہیں اسی لیے محمد کا نمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانوے بنتا ہے ان کا بھی لوگوں نمبر نکال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوز بل ضابطہ سوچنے کی بات نام نہیں نمبر نام نہیں لکھیں گے نمبر لکھتے ہیں آپ کو نام سے نہ پکارے نمبر سے پکارے کتنی توہین ہوگی آپ کی ہے کہ نہیں آپ کو نام سے نہ بلائیں ہم نمبر سے بلائیں 92 نمبر 420 نمبر 600 نمبر ادھر آ 600 نمبر والے کتنی توہین کی بات تو لوگ یعنی جہالت میں لا علمی میں اور بے جا عقیدت جو علم اگر نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ہوں گی جی ہاں لوگ اس ریکا کی حرکتیں کرتے ہیں آپ دیکھیں گے ہمارے ہاں تفسیر ہے نہیں تفصیر کے اندر باقاعدہ جو ہے چوکھٹے بنے ہوئے ہیں اس کے اندر نمرات لکھے ہوئے ہیں جی ہاں ان کے اندر جو ہے نمرات لکھے ہوئی ہیں اور اس کے اندر جو ہے تعویذ بنی ہوئی ہے ہر صورت کے سامنے آپ کو لکھے ملے گا یہ باقاعدہ تفسیر تفسیریں اور اس کے اندر سا باقاعدہ لکھا ہوا یہ جو ہے ساری چیزیں ہے کہ نہیں ہے مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی ان کو حکیم الامت کہتے ہیں لوگ ان کی تفسیر انہوں نے بھی ساری چیزیں لکھی ہیں جی دیکھیں ان کی تفسیر تفسیر کے اندر باقاعدہ بیان کیا ہے صورحات جو تفصیر کے اندر جو ہے اسے باقاعدہ چوکھٹے اور کھانے بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر نمبرات لکھے ہوئے ہیں بس نمبرات یہ آیتوں کے صورتوں کے نمبر ہیں ان کی باقاعدہ تفسیروں کے اندر باقاعدہ موجود جی ہاں اہل حدیثوں کی تفسیروں میں چیز آپ کو نظر نہیں ہے گی الحمد کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق وہ تفسیر کرتے ہیں یہ سب تعویذ گنڈے والے نہیں ہیں الحمدللہ ہم لوگ تو یہ چیزیں ان کے ہاں نظر آئیں گے آپ کو ملے گی الحمد ہم لوگ یہاں ساری چیزیں نہیں پائی جاتی یہاں کی تفصیل دیکھیے تفصیل میں کثیر دیکھیے یہاں کی تفصیل جو آنس بیان ہیں یہاں بھی رکھی ہوئی دیکھیے الحمدللہ ان تعویز گنڈوں سے ان چوکھٹوں سے ان نمبروں سے خانوں سے پاک الحمدللہ یہ سب ان کے اپنے بنائے ہوئے چیزیں ہیں یہ حدیثوں سے ان چیزوں کا ثبوت نہیں ہے انہوں نے خود اپنی طرف ساری چیزیں بنائی کہ اس کو آپ جو فلا مرض کے لیے استعمال کیجئے اس کو فلا مرض کے لیے استعمال کیجئے یہ اس سب لکھ کر کے دیں گے تو یہ جو ہے بیماری میں فائدہ فلا بیماری کے اندر فائدہ رسک نہیں ملتا آپ کو تنخواہ نہیں ملتی نوکری نہیں ملتی آپ اس کو استعمال کیجیے تعویز لیجیے فلاں تعویذ لیجیے ہمارے ہاں دیتے ہیں باقاعدہ حالانکہ تعویذ عربی لفظ ہے تعویذ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ اطرب کرنا لیکن ہمارے ہاں تعویذ کہتے ہیں جو گلے میں پہنایا جائے ہاتھ میں باندھا جائے کردھن کمر میں لٹکایا جائے پاؤں میں لٹکایا جائے اس کو تعویذ کہا جاتا ہے حالانکہ تعویذ کیا ہے تعویذ عربی لفظ ہے شرعی لفظ ہے تعویذ کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ اطرام کرنا شیطان سے اس لیے فلق کو شور ناز کو شور اخلاص کو موائزات کہا جاتا ہے ایسی صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ کی پناہ اور مدد الگ کی جاتی معاوضات اسی تعویذ بنا ہمارے یہاں تعویذ کہتے ہیں وہی گلے کے اندر لٹکا لینا آپ جائیں گے کسی مولوی کے پاس آپ کو لکھ کر کے تعویذ دے دے گا ہے نہیں اس میں کیا دکھا رہے گا جانتے ہیں اس میں یہ سارے نمبرات رہیں گے سات سو چھیاسی پانچ سو بارہ چار سو بیس تین سو گیارہ اصرافیل اسرائیل کہیں کچھ کہیں کچھ کچھ ایسا کہ آپ کو کچھ نہیں سمجھنا آئے گا اور آپ سمجھیں گے انہوں نے وہ قرآن کی تفصیل دے دیا ہے. کوئی قرآن کی تفصیل نہیں دیتا نمبرات بیان کر دیتے ہیں یہ سب ایسے لوگوں کے پاس جانا حرام ہے یہ سب جو ہے مال بھی کھاتے ہیں دین بھی کھاتے ہیں دین کے لٹیرے ہیں لوگ جی ہاں جو لا, ڈاکو ہوتا ہے اس کا نقصان کم ہوتا ہے ایسے جو دین کے ڈاکو ہوتے ہیں ان کا نقصان زیادہ ہوتا ہے دین کے ڈاکو لٹورے اور چوروں سے ہمیشہ بچیے وہ دین بھی آپ کو لوٹ لیں گے پیسہ بھی تو جائے گا جائے گا پیسہ چلے جائے کوئی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے دین آپ کا محفوظ رہے عقیدہ اور سنت اور سب سلامت رہے یہ سب سے بڑی بات ہے لیکن یہ آپ کا دین بھی برباد کریں گے اور آپ کا پیسہ بھی لوٹ لیں گے اس لیے ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچیے سب دجال لوگ ہیں اللہ کے رسول کے حدیث دجال اور ایسے لوگوں کے پاس کائین کے پاس اور ایسے شعبت آبادوں کے پاس جاتا ہے چالیس دن تو کچھ آدمی کی نمازی قبول نہیں ہوتی ہے جی ہاں تو ایسے لوگوں کے پاس جانے سے پرہز کرنا چاہیے جی ہاں یہ سب غلط چیزیں ہیں یہ جی ہاں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں جو ہے پائی جاتی ہیں نا عظم اللہ جا کہ لوگ بسم اللہ الرحمن رحمٰن لکھیں گے کیا لکھیں گے سات و سیاسی لکھ دیں گے بس کہیں گے غیر مسلم کے ہاتھ نہیں جاتا ہے غیر مسلم کے پاس ہی بھیجا تھا صلی اللہ علیہ السلام نے خط بسم اللہ الرحمن نے لکھاتا تھا ہمارے نبی بھی غیر مسلموں کے پاس یہدو نصارہ کے پاس کے پاس بادشاہوں کے پاس عمرہ کے پاس خط لکھا اس میں بھی بسم اللہ رحمٰن نے استعمال کیا وہ سارے لیٹر محفوظ ہیں جو آپ نے خطوط لکھے تھے بسم اللہ رحمان لکھا ہوا اس کے اندر جی ہاں تو اس لیے یہ اس کو لکھنے میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں یا کسی غیر مسلم کے پاس لکھیں اور اس کو بسم اللہ الرحمن رحیم آپ استعمال نہ کریں تو یہ سورہ نمل کی آیت نمبر تیس کا ایک حصہ ہے جی ہاں اور یہ ہر دو سورتوں کے درمیان یہ فصل کے گئی ہے یہ بسم اللہ الرحمن رحیم عبد اللہ عبد اللہ نباس سماتے ہیں کہ جب سوریہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو جاتی تو ہم جان جاتے کہ اب صورت ختم ہو گئی اب دوسری صورت کی شروعات ہونے والی تو دو صورتوں کے درمیان فصل کے لیے پہچان کے لیے کہ ایک صورت ختم یہ دوسری صورت یہاں سے شروع ہوگی یہ مستقل ایک آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر تیس کا ایک جز ہے اور باقی صورتوں میں مستقل ایک آیت ہے اس لیے ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن رحیم لکھی جاتی ہے سوائے سورہ برات کے اس صورت کو چھوڑ کر کے باقی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن رحم لکھا جاتا ہے جی ہاں اور یہ مستقل آیت ہے ہر صورت کے جو ہے شروع میں سورہ برات کو چھوڑ کر کے اس لیے جب مستقل آیت ہے کہ صورت کا حصہ نہیں ہے یہ تو اس کو خاموشی کے ساتھ پڑھا جائے گا خاموشی کے ساتھ بلند آواز سے بسم اللہ رحم پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے کسی بھی سیدھی ثابت نہیں آپ دیکھیں گے ہمارے یہاں شافیہ جو ہوتے ہیں شافئی وہ لوگ بلند آباز سے پڑھتے ہیں اس کو چاہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو بھی بسم اللہ رحمٰن بلند آباز سے دوسری سورج پڑھیں گے تو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آباز سے پڑھیں گے کسی بھی سیدی سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے امام اللہ تمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام البانی نے اور علما نے بیان کیا کہ کسی بھی سیدی سے بسم اللہ الرحمٰ رحیم کا بلند آباز سے پڑھنا اس کا ثبوت نہیں ملتا خاموشی کہ کیوں اس لیے کہ بسم اللہ الرحمٰ یہ ہر سورت کا حصہ نہیں ہے بلکہ ہر مستقل سورت آیت ہے یہ مستقل آیت ہے سوائے سورہ نمل کے سورہ نمل کی آیت نمبر تیس کا ایک جز ہے یہ بھی مستقل آیت نہیں ہے پوری ایک آیت بلکہ پوری ایک آیت کا ایک حصہ ہے تو یہ جب سورت کا حصہ نہیں ہے تو اس کو نہیں پڑھا جائے کہ بلند آباد سے اسے اس کو انسان خاموشی کے ساتھ پڑے گا قرآن کی تلاوت کے لیے شروع میں عود بلا شاعر اس کے بعد انسان بسم اللہ روا نہیں ہے۔ جب بھی آپ شروع کریں گے اللہ نے اس کا ہمیں اس کا حکم دیا ہے تو انسان بسم اللہ روا نہیں پڑھتا ہے جی اور صحیح بات یہ کہ سور فاتحہ کا بھی یہ آیت نہیں ہے یہ صحیح بات یہی یہ ہے سور فاتحہ سات آیتوں پر مشتمل ہے سات آیتوں پر لیکن سور فاتحہ کی بھی آیت نہیں ہے یہ جی سات آیتیں کیسے ہوں گی بش... الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم دو ہو گئی مالکیوں میں دین تین و یا کنستین کتنی ہو گئی چار ایک دینا شراۃ کتنی ہو گئی پانچ شراۃ الردین عنابت علیہ یہاں پر چھٹی آیت ہے یہ چھ ہو گئی مغضوب المخوب علیہم علیہ سات آئے کیونکہ اللہ کی سلسل کے سلسل کے حدیث ہے کہ مجھے اللہ رب العمی نے سب مسانی دیا ہے اور سب مسانی سمراط کیا سور خاطیہ ہے اب اگر آپ بسم الحال الرحمٰ الرحیم کو شور فاتحہ میں سے نہیں مانیں گے تو سات آیت کیسے بنے گی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سات آیت ایسے بنے گی تو صحیح قول کے مطابق شور فاتحہ کی آیت نہیں ہے یہ اگرچہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے جیسے شافیہ تو کہتے ہیں اور امام محمد نمبر سے بھی ایک روایت آتی ہے لیکن صحیح قول کے مطابق جمہور کا اکثر علماء کا بڑے بڑے علماء کا جو قول یہی ہے کہ شور فاتحہ تو سات آیت کیسے بنے گی جیسے میں نے بتایا کہ شراۃۃ اللزین عامت علیہم بھی ایک آیت ہو جائے گی غیر مغدوب عليم یہ الگ آيت ہو جائے گی اسی ليے مستحب یہ ہے کہ انسان شرأۃ اللدين عامت علیہم پر رک جائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین يياك نہ نصيم ايدين صرأأۃۃۃۃ المقيمراۃ علیہم عليييمك جائے یہاں پر آیت دیکھو گئی ایک ہو گئی جی علیہف کا امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ان کا بھی یہی ہے کہ بسم اللہ الرحمٰن الحمۃ فاتحہ کی آیت نہیں ہے اور ان کا یہ قول صحیح ہے امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کا اس لیے صرطۃ اللہ رحمۃ علیہم یہاں پر آ کر کے ایک آیت بن جاتی ہے جی ہاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کے دو نام بیان کیے گئے ہیں کون سے تین نام اللہ تو ہی ہے الرحمٰن الرحیم الرحمٰن بہت زیادہ مہربان اور رحمدل اور الرحیم مانے بھی رحم دل مہربان یہ دونوں مبالغذے کے سیکے ہیں اور مطلب ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہے اور بہت ہی رحمدل ہے یہ اس کا جو ہے ترجمہ ہوگا چونکہ ایک آیت کا حصہ اس لیے یہاں پر دلیل کے طور پر انہیں یہاں پیش کیا دوسری آیت کیا پیش کی ہے اور اب بنا وس اطاق اللہ شیم و علما اے ہمارے رب تو نے ہر چیز کو رحمت سے اور علم سے گھیر رکھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا کی ہر چیز کو شامل ہے اللہ کا علم دنیا کی ہر چیز کو شامل ہے اللہ کے علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اللہ کی ذات عرض پر ہے لیکن اس کے علم سے کوئی چیز خالی نہیں ہے اس کی قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہ ہو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو شامل نہ ہو اللہ کی رحمت ہم کو شامل ہے غیر مسلموں کو شامل ہے سورج چاند ستاروں کو اللہ کی رحمت شامل ہے سب کو دنیا کی ہر چیز کو ہر مخلوق کو اللہ عبامن کی رحمت شامل ہے اللّہ تعالیٰ کا علم شامل ہے اللہ کا علم گھیرے میں لیے ہوئے ہے اس کی رحمت گھیرے میں لیے ہوئی ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر اس کی رحمت سے کوئی چیز خالی نہیں ٹھیک ہے, ہے؟ رب بنا وس اطاق اللہ شیم رحمت و علما اے رب تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت سے اور علم سے گھیرے میں لیے ہوا ہے اللہ رب العالمین نے سو رحمت پیدا کی ایک رحمت دنیا کے اندر بھیجی اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کی دنیا کی ہر مخلوق آپس میں رحمت کا معاملہ کرتی ماں اپنی اولاد کے ساتھ جانور سب دنیا کی ہر مخلوق اسی ایک رحمت سے ننانوے رحمت اللہ عبامین کے پاس ہے ایک رحمت کا یہ یہ تقاضا یا ایک رحمت کا یہ فائدہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کی جو بھی رحمت پائی جاتی ہے ہمارے درمیان بچوں کے ساتھ بیوی بی کے ساتھ ماں کے ساتھ یہ دنیا کے تمام مخلوقات جو آپس میں رحمت کا پیار کا محبت کا شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی پیدا کی ہوئی ایک رحمت کا نتیجہ ہے ایک رحمت کا فائدہ ننانوے رحمت اللہ رب العالمین کے کے پاس ہیں جو اللہ کے پاس ہیں جی ہاں تو اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہوگا کتنا رحم دل ہوگا یہ صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے بخاری کے اندر بھی یہ حدیث آتی ہے الفاظ الگ الگ ہیں لیکن بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہی ہے تو اللہ رب کی رحمت بہت حسین ہے لیکن اتنی بھی وسیع نہیں ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا مشرقوں کو معاف کر دے گا نہیں وہ کا نب المومن آخرت میں اللہ تعالیٰ کہ جو رحمت ہوگی سری مومنوں کے ساتھ ہوگی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں سب لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتیں سری مومنوں کے ساتھ ہوگی اس لیے اگر کوئی خلوص دل کے ساتھ اللہ جو اللہ, اللہ کا اس نے اقرار کیا اور اس کے مطابق عمل کیا شرک نہیں کیا اگرچہ اس نے بڑے گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا دنیا بھر کا گناہ اس کے پاس ہے لیکن ایک گناہ شرک کا نہیں ہے اس کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر ہوگی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا نہیں چا... معاف کرے گا جہنم کے اندر جائے گا لیکن چونکہ اس نے شرک نہیں کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر لے کر گا یہ اسی رحمتوں کا نتیجہ اور فائدہ ہوگا آخرت کے اندر آخرت میں اللہ کی رحمتری مومنوں کے ساتھ ہوگی کافروں کے ساتھ نہیں ہوگی مشرقوں کے ساتھ نہیں ہوگی اسے اللہ تعالیٰ کبھی مشرق کو معاف نہیں کرے گا یہ بات یاد رکھیے گا یہ نہ کہنا کہ نانب رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے آخرت میں تو شرک کریں گے کفر کریں گے جو بھی کریں گے سب اللہ معاف کر دے گا نہیں کیونکہ اسی رب نے یہ فرما دیا کہ نرلا اعلی غفر ویشر کا بھی ہی وہ یکفر و, و مادون ادا علی قلمشا اسی رب نے فرما کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مومنوں کے ساتھ ہے ہاں اگر آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ معاف کر دے گا آپ نے زندگی بھر گناہ کیا یہ بھی اللہ کی رحمت لیکن آپ نے آخر وقت میں توبہ کر لیا چھوڑ دیا ان کو شرک چھوڑ دیا توبہ کر کے مرے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت لیکن آخرت میں اگر بےغیر توبہ کا انسان مر گیا تو اس کے لیے نجات نہیں ہوگی ہمیشہ میز جہنم کے اندر رہے گا وہ قول اللہ تعالیٰ کے فرمان و کانحیم اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ حد مہربان اور رحم, رحم کرنے والا ہے تو یہاں رحیم اللہ تعالیٰ کے ایک نام رحمت اس سے پہلے کی آیت ملان نے بیان کیا اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی ثابت ہوتی ہے وہ رحمتی وسیعت اللہ شعین اللہ ماتا دوسری آتی ہے کا یہ ایت نمبر 156 کہ اللہ فرماتا کہ میری رحمت ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے ہر چیز کو اور وہ حدیث میں نے پڑھی اپ کے سامنے کہ اللہ فرماتا ہے کی کہ کیا نام ہے حدیث خوشی کہ اللہ تعالی کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے اس سے پہلے اپ براہ سنیں رب بنا واسعتا کل شین رحمتا و علمہ کہ ہمارا تو نے ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے اور یہاں اللہ کے فرماتا ہے ورحمتی کہ میرے رب کی رحمت ہر چیز کو ہے ہر چیز کو شامل ہے تو اللہ ابان بہت مہربان اور بہت زیادہ رحم دل ہے معاف کرنے والا ہے اسی لیے دیکھیں اگر اللہ تعالی کی رحمت نہ ہو دنیا کے اندر تو دنیا میں کسی گنہگار کو کسی نافرمان کو جینے کا حق نہ ملے لیکن ہم سب گناہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالی کی نعمتوں سے کافر فائدہ اٹھاتا ہے یہ تعالی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللّہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ البراہین ہمیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپ لے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کا بر... برتاؤ معاملہ کرے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ البراہین ہمیں دنیا میں جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور قفر سے ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے امین و صاعبینہ محمد والا علیہ و صاحب اللہ خیر وہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ